جی بندور میں دیکھیے اب ان دن دخل قنا فدو من سدقاتا فاہل اور اس کی دریس وقت پیتان دامونے دیر قطن سی سرازی پر آتے ہیں دریس وقت پیتان دامونے دنسان کی دریس وقت پیتان صدقی بہر اور اس برقی زامن دار رچاو سرسی دریس وقت پیتان صدقی ہے دا کی کل در بین صدقات کل دس امت سپر صدقاتا بہر اور اس کی تد لہو پیش ام سراخی جبائی کندر درس بیان صدقاتو یادر صدقات و امر بن م حاً ح لاذا كان ابي عماره قرر ان يذهب الى المدرسه 493 على كبر كان يعتقد انه قد مر الى المنزل كذا وقال يا رسول الله انت تريدني ان اقرا الدونه حديث شريف قال ما زلموا ظالما قال لي قرئ لي سوره الفاتحه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا رسول الله قالوا لي قرئ قرئ على الضلع من على الدقه قال وانا قلت ما قرات لاذا هذا القضاء البيندار لاذا جده بتاول الرسول دائما هناك حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اجراء کیا تھا اور دار کا اجراء کرتے ہیں اولی الاندارے بالا مراد کی پیداوار صلی اللہ تعالی دبا کے دوبارہ حقوق لری خانے یہ تحابر کے تو انتوالا انچہ ہر کار دا تقسیم مشک یہ دینوں کو سب العیل واقسانا دا عقد لازم دی اچھلی کہ حلال شریعتاً دا قارمال نہ ارجون بیتی تا دا عقد باتلی کی لمند احسان صاحبی اندازم شک دا سبال اصورہ بیدن غرمہ کی اگر دینوں محمد اون بحسانہ کسنا آتتنا بالوحرہ کسنا ویدلہ آبان دینوں کو دینوں کو دیون جاہبی رہا کی بار بار سیرے جوڑی ہمارا وسیع تھی کتاب قبل خرچہ او کم جی کہ ما ہوا دی؟ کی تم یقین ہوئے کہ اذا ظاہر سا فیدبار دا براکس رہا دلیم جواب تجلیق والے حاصرہ جی اثر طول امدان دباغ جو وزس وزسکم جو امدان دباغ سو ولس وزسکم او دا کم جی معزاد ہو ازا معزاد بانی دعا کری بیرس ہم سے زیادی شیو اگا معزاد اور جو چیز کام نہ ہو ماں ہو ماں نام دار یا کم والله سو سکھو نہ پانی ستغفر علیکم ما ہو مقصد دار بابا تمہارا رب اللہ جن ہماری فضکر ذرا کے فضائی کا حوالہ ہے یہ بابا کا ہمارا فرمان سنت کی بعض نروت ذکر کہیں نئے خلاف نہیں سنت مغرب میں مپیاصل لکھے ہو بعض روا دی کے ظہر را دی نئے خلاف نہیں بدی کی اور مغرب سے و... و... و... و... رسول اللہ المغربلا کراس لوار ظہر تفریقہ سطاد مخصوص کرزاری زیادت دے اور خبر وغیرہ کلاوے دل دل. فرق فرق پر جو دل دل. دل خبر درد ہے خبر وقت بھی مدد سمجھا چند چیت نہ وہ تو خبر ہے خبر وغیرہ خبر نہ خوشانی خبر نکل گئی نقصانوں را. <LES labelingIch> <weg> وقال داغ اور و تنک بیان ہے کہ لو بنا وہ بندنا وقال انشاء کرنا جو دین سے لو کرے ما سے بیان او قائن کی عین مقابل دا دین دین مؤجل تویر کی عین کی مقابل نہیں ہے با عین دین کے وہ عین کی لو حدیث علماء کے متفق ہیں وقال رسول الله كن فكن